بسم اللہ و رحم الرحمن الرحیم. محمد محمد. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مکتبی حضرت سگن معصومہ میں موجود تمام خران کو اور تمام سامعین کی شہاں سے سلام علت کرتے ہیں فقل سلسلہ دس بابو سلاد درس نمبر انتیس ٹو نائن اور صفحہ نمبر اکاون سے آپ حضرت المبارکانہ تک پہنچانے کی کوشش کروں اس میں رکوع کی بات شروع ہو رہا ہے رخوع کے بعد جو ہے کل ہم نے تھوڑا شروع کیا تھا ابھی ہم دوبارہ رقوع کے بحث سے شروع کریں گے تو رقوع کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ نماز کے ارکان میں سے ایک رک رقو ہے وہ منہا یعنی نماز کے ارکان میں سے ایک، ان میں سے ایک کیونکہ ہمارے پاس رقو چل رہا لہٰذا ان میں سے ایک یعنی مراد ارکان میں سے ایک جو ہے اور رقو رخوع کرنا ہے جھونا ہے نماز میں وہ ہوا یعنی رقوع کرنا بھی من العرکان الزام الواجبت نماز کے اندر واجب نظام بڑے ارکان میں سے ہیں فکر رکد ان ہر رقط میں مررت ایک مرتبہ اس سجدہ دو مرتبہ ہاں جی اور رقوع ایک مرتبہ اللہ فلخصوفین مغرد جو ہے خصوفین سورج گرہن اور چاند گرہن کو مرتے تو مگر ایک سورج گرہن اور چان گرہن میں وہ ضلع اور زلزلہ ہونے کے سورج میں ان میں ایک رکت کے اندر پانچ پانچ رقوع کرنا بہتر ہے علامہ اس میں بھی اسی طرح کے رقوب اتفاق کر سکتے ہیں دو رکو پر بھی اتفاق کرتے ہیں لیکن پانچ رقو کرنا اس میں افضل ہے بہتر صورت ہے خب اب رکو کرنے کا طریقہ کیا ہے فرماتے ہیں صورت رکو کی شکل و صورت یہ ہے یا نہانے یہ کہ آپ جکیں بے قدر ان تصر اتنی مقدار کی پہنچ جائے تسیلہ پہنچ جائے تھکفا ہو آپ کے ہتھلی جو ہے الا رغبتیں دونوں دونوں ہتھلی الا رغبت دونوں گھٹنوں تک آپ کے گھٹنے آپ کے ہتھلی میں آ جائیں آپ کا رکو کے جو ہے حالت پوری ہو جاتے ہے اس کی صورت تمام ہو جاتے ہے میں آپ بالکل نوے ڈگری پہ آ جاتے ہیں وہ کمر بالکل سیدھا ہو جاتے ہیں رخوع میں جو ہے نیم جھگنا بھی نہیں ہے سر بہت زیادہ نیچے کرنا بھی نہیں ہے بس نوے ڈگری پہ آپ نے سر سیدھا کر کے کمر سیدھا کرنا یہ رکو کی سب سے صحیح ترین صورت ہے تو رکو کیا صورت یہ کہ آپ نوے ڈگری پر جگ جائیں تو آپ کا ہتھلی کے اندر آ جائیں تو اسی طرح آپ کا رکو صحیح ہو جائے گا پھر فور ہیں لیکن اگر ایک آدمی والا وا جزا سال اگر عاجز آ جائیں ان سے یعنی اس سالماں دونوں ہاتھوں کو پہنچانے سے لا رقباتے ہی اس کے دونوں گھٹن ہے تو کیا کریں کسی آج ایک کمر میں داج وجہ سے کسی نہ کسی وجہ سے تو ایک دفعہ وہ اتفاق کریں گے بالمادور جتنا وہ جھک سکا جھکیں گے یعنی جتنا اس کے ہاتھ نیچے پہنچتا ہے اگر گھٹنوتا نہیں پہنچا جہاں تک پہنچتا ہے پہنچنے تو جتنا جھک سکتے ہیں جھکیں جو کہ جو آدمی عاجز ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے بہت چھوٹ ہے پھر ہیں ولاؤ کان اگرچہ بالکل نہ جو سکیں تو کان ایمان اشار سر سے اشارہ ہی ہوگا پھر تو اشاء ولا اگرچہ اشارے کے طور پر ہی کیوں نہ ہو چونکہ جو بالکل نہیں جو سکا ہاں جی تو یقینی بات اشارہ ہی کریں گے رکو کے لیے سر سے ان اشارہ کریں گے سر تھوڑا سا نیچے کریں گے اگر جو سکا تو اگر حکمتیں و یہ جبھی اور اس تو معنی نہ کے اندر واجب ہے تو معنی نے تو ادمنان کا سانس لینا یعنی آپ کو پھر رکو میں آپ کے آبی رکو میں پہنچا نہیں پہنچے اس بیچ میں آپ نے تصویر نہیں پڑھ لیں اب مطمئن ہو جائیں کہ میں رکو میں اب صحیح طریقے سے آ چکی ہوں ہاں جی صحیح طریقے سے آ چکی ہوں، یہ اطمینان کر لیں اس کے بعد منان کرنے بھی واجب ہے وہ تصبیہۃ الواج پھر ایک تصویر پڑھنا بھی واجب ہے یعنی رکوں کی تصویر جو کہ سبحانہ ربی العظمی میں وہ بھی ہمدی ہے اس کی اور بھی صورتیں ہیں وہ اس کو ایک دفعہ پڑھنا ہے اور مجھے رخوع کی جو تسوی ہے وہ اس کے کامل ترین الفاظ کے وہ اکمل اس سے گاہے میں پڑی جانے والے الفاظ میں سے کامل ترین الفاظ سے گئے مراد یہاں الفاظ ہے لہ رقو کے لیے یہ ہے سبحان رب العظیمی جو کہ ہم سب کو یاد ہے جو ہمارے دعوت میں بھی ہاں الباقاعدہ میں بھی سب میں یہی یہی یہی ہے جو مشہور معروف ہم سب کو یاد بھی آئی ہے یہی صحیح ہے مانا کیا ہے سبحان پاک اور منظہ ہے میرا رب, رب میرا رب جو کہ عظیم نہایت عظمت والی یعنی نہت عظمت والی میرا رب جو ہے وہ بہت پاک اور منظہ ہے ہر قسم کے عیب سے نقص سے شرک سے ہمسر سے اب ہم دی اور ساتھ ہی جو ہے میں اس کی تصویش کرتا ہوں یعنی میں اللہ اس کی ہمت کرتا ہوں یعنی اس میں کہتے ہیں میں اپنے پاک اور اپنے عظیم رب کے تصویر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ابھی ہم جو اس کی ہمت کرتا ہوں اس کی بے نہات نعمتوں پہ اس کی مداح کرتا ہوں تعریف کرتا ہوں حمد کرتا ہوں. یہ پڑھنا جو ہمیں یاد ہے یہ بھی صحیح ہے او یا ان الفاظ میں پڑھیں سبحان اللہ عظیم وہ ابھی ہم وہ ساتھ پڑھنا ہے थी? جی وہ بعد میں آ رہے ہیں یا یہ پڑھیں سبحان نے رب کی جگہ پر اللہ ہے پاک اور منزہ ہے اللہ جو کہ عظمت والی ہے وہ بھی اور ساتھ اس کے حمت کرتا ہوں یا عظیم کو بھی ہٹائیں یا رب کو بھی ہٹائیں اور شارٹ کریں سبحان اللّہ دی پڑیں پاک اور منزدہ ہے اللہ اور اس کی ہم جی ساتھ ہی اس کی حمت کرتا ہوں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں اور اس کی حمد کرتا ہوں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمت کرتا ہوں یہ معنی ہے یہ بہت شاٹ سے اس سے بھی شارٹ کر کے کہتے ہیں او سبحان اللہ صرف سبحان اللہ وب دی نہیں بولا صرف سبحان اللہ بولیں تو بھی جازک الحا یہ تمام صورتیں جائز ہے لیکن آپ نے فروپ کہا اکملسیا جو ہے پہلا ولاسِ سبحان ربی العظیم وبحمدی سب سے جامع ترین لفظ ہے لہٰذ اسی کو ہی پڑھیں اور باقی الفاظ بھی اگر کسی کو ہاں نہیں پڑھ پاتے ہیں تو شاٹ الفاظ بھی جیسے سبحان اللّہ وبحمدی ہیں اس میں اللہ کی تصویر بھی ہو گیا حمد بھی ہو گیا لیکن جو دو صفت رب اور عظیم نہیں آیا تو باقی جو ہے اصل بنیادی چیز جو تصویر ہے وہ اس میں آ گئی صبارت جو اگر آپ کے اندر زخ پایا جائے تو آپ سنت نمازوں میں مثلاً ایک دفعہ سبحان الرب العظیم وبحمد پڑھیں پھر سبحان العظیم عظیم وبحمد پڑھیں آخر میں ایک دفعہ دل کے گہرائیوں سے سبحان اللہ پڑھیں تو ابھی اچھی بات ہے تینوں تصویحات کو آپ نے عمل کیا تینوں کو پڑھ لیا اور آپ کے واجب تو وہی پہلا ایک تھا باقی جو ہے آپ نے سبحان اللہ عظیم پڑھ لیں سبحان اللہ پڑھیں وہ جو ہے مصطعف تصویر ہیں لہٰذا وہ بالکل صحیح آپ اس طرح پڑھ لیں تاکہ اپنے ذوق میں اضافہ کریں اللہ کے ساتھ حضور قلم میں اضافہ ہو لہذا لو یہ تمام کلمات جو ہے صحیح ہیں تمام شغیر صحیح ہیں خب اب رکو میں آپ نے یہ تصویر پڑھ لیا ایک دفعہ پڑھنا واجف ہے مزید آگے پڑھنا آگے آ رہے ہیں سنت میں آئے گا وہ راہ و سے پھر سر کو اٹھانا من ہو رکو سے الہ دل قیام بالکل سیدھا کھڑے ہونے تک ہاں جی بالکل علاقۂ حد القیام تام مکمل کھڑا ہونا جس طرح آپ علام صلیٰ پڑھتے ہوئے آپ کھڑی ہوتی ہیں اسی طریقے سے سر کو ہاں جی آپ کھڑے وجھار کو اٹھائیں اور مکمل حد قیام پہ آ جائیں مکمل طور پر آپ قمر سیدھا کریں پھر قمر سیدھا ہونے کے بعد وہ تمانی نہ تو اور اطمینان کے سان لیں فہد اس کھڑا ہونے میں بھی اس اعتدال سے سیدھا کھڑا ہونے میں بھی آپ نے کے سان لینا ہے شاید آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے میں بھی دیکھتا ہوں ہم شامی مسجد میں ٹکتا ہی دیکھتا ہوں ہمارے <coughs> لوگ جو ہے نماز میں یہاں پر خرابی کرتے ہیں تمام مسلمان لوگ اور ہم لوگ بھی زیادہ تر ہم لوگ جو ہے رخو سے تھوڑا سا سر اوپر اٹھاتے ہیں کمر پورا سیدھا نہیں کرتے ہیں ڈائریکٹ نماز میں تھوڑا سا سر اٹھا کر سمے اللہ بیچ میں پڑھ کے سردم چل جاتے ہیں آپ لوگ یہ بات ذہن میں کہ یہ نماز باطل ہے یہ نماز باطل ہے چونکہ جو یہاں واجبات گرے <coughs> ایسے نے فرمایا اور رقو سے سر اٹھائیں اور حدِ میں تام تک آ جائیں مکمل سیدھا ہو جائیں اور پھر اطمینان کا سان لے لیں اس اعتدار میں بھی اس سیدھا کھڑا ہونے میں بھی جب آپ مکمل کھڑا ہو گئے منمن ہو گیا کہ میرے کمر سیدھا ہو چکا پھر آپ نے وہ تو پھر آپ نے سمیع اللہ پڑھنا ہے سمی اللہ مکمل سمی اللہ راستے میں سر اٹھاتے ہوئے نہیں پڑھنا ہے آپ لوگ ذہن میں رکھیں سمیع اللہ سر اٹھاتے ہوئے نہیں پڑھنا سے پہلے کمر سیدھا کرنا ہے مطمئنوں میں نے کمر سیدھا کر لیا اب آپ نے سمع اللہ علم الحمدہ پڑھنا ہے اس کو خاص طور پر خیال رکھیں کیونکہ ہمارے لوگ زیادہ یہیں پر نماز خراب کرتے ہیں جلدی میں جو نے نا تھوڑا رکو سے تھوڑا سے اوپر اٹھایا اور ابھی مکمل کمر سیدھا ہی نہیں کیا اسی بیچ میں سمع اللہ پڑھ کے سردی میں پھر نیچے چلے جاتے ہیں سر بالکل کمر سیدھا نہیں کرتے ہیں. جو لوگ کمر سیدھا نہیں کرتے ہیں جان بوجھ کے ہاں جی کوئی بیماری نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے اس کی نماز باطل ہے یہ لوگ آپ روزن میں رکھیں کیونکہ یہ واجب ہے یہ اعتدال یعنی سر سے کو سمجھ اللہ پڑھنے کے لیے کمر سیدھا کرنا اس میں اطمینان کا سان لینا تو ماننا کرنا واجب ہے جو آدمی اس واجب کو چھوڑیں گے کوئی بھی واجب آمدن چھوڑیں گے نماز باطل ہوتے ہیں نے پہلے یہ پڑھیں گے اب آدمی بھی چھوڑیں گے یہ فارمولہ ہے فقر الحمد کا لہٰذا اس پہ خاص طور پر خیال رکھنا چونکہ میں اس بات پر زیادہ ٹکتا ہوں لوگوں کو بھی ہاں جی خود میں بھی میں بار بار اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں جو دیکھتا ہوں لہذا آپ لوگ بھی اپنی نمازوں پہ ذرا نگاہ کریں اور اگر کوئی اور خاتون بھی اس طرح نماز رکو سے کمر سیدھے کیا واقعی شادی میں جاتا تو آپ اس کو عمل بے معروف کریں اس کو سمجھائیں کہ بہن یہ نماز صحیح نہیں ہے خالہ بابی جو یہ جو بھی بولیں گے یہ نماز صحیح نہیں ہے اس طرح پڑھنا ہے فکی کا حوالے سے لوگ ان کے رہنمائی کریں تاکہ زندگی بھر ایک باطل نماز پڑھتے نہ رہیں ہاں جی نماز پڑھیں تو صحیح نماز پڑھیں شریعت کے مطابق نماز پڑھیں تو پھر ثواب ملے گا اپنی مرضی سے ایک ترقہ بنا کے نماز پڑھیں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا تو تو اس میں اسی اتدال میں ہاں جی کے سالیں وسم اللہ پھر اللہ پڑھیں بقیہ ابھی آ رہے ہیں والی تقبری و تقبیر والبر پڑھنے لِہ ہوئی رقو ہوئی یعنی جھگنا رقو میں رقو میں جانے کے لیے رقع میں جھگنے کے وقت جو ہے آپ نے اللّہ اکبر پڑھنا ہے یعنی آپ نے الحمد للہ پڑھ لیا پھر اللہ اکبر پڑھ کے رخوع میں جانا ہے بہت چلو یہاں پر بھی گاربار کرتے ہیں اللہ اکبر پڑھتے ہوئے رکو میں اللّہ اکبر کلیئر ہو جاتا ہے یہ غلط ہے رخو میں اپنے شمسان ابل عظیم پڑھنا ہے اللّہ اکبر کو جلدی شاٹ کر کے پڑھنا ہے الحمد ختم ہوگا کہ اللہ و اکبر بس آؤ رخ میں جاؤ سنا رکو میں جانے کے لیے آپ نے اللہ تقبیر و اللہ اکبر پرنا لے ہووی ہے رکو رکو میں جھک کے جانے کے لیے اور ساتھ ہی تب یہ تقبیر بھی واجف ہے و سجود اور سجے میں جھک کے جانے کے لیے سرزے میں جانے کے لیے آپ نے اچھا تقبیر پڑھنا ہے اللہ اکبر پڑھنا ہے سمیع اللہ پڑھنے کے بعد اللہ ابر پڑھ کر سزے میں چلے جانا ہے بہت یہاں پر بھی جو ہے اکبر کو اتنا لمبا کرتے ہیں میں اللہ اکبر ختم ہو جاتے ہیں یہ ترکہ ہماری فقر روشنی میں ہمارے بزرگان جن کی سیرت نہیں ہمارے بزگان جن کی سیرت یہ نے اللہ اکبر کو شعر پڑنا ہے ہاں سمے اللہ علیہ البن الکمدہ پڑ لیا پھر اللہ اکبر بس ایسے شاعر پر پھر اللہ اکبر کر کے میں اللہ اکبر ختم کرنا یہ غلط ہے بج یہ لوگ ہیں یہ دوسرے مسالک والے السنت میں حسن وہ لوگ کھینچتے ہیں ان کے محبت ان کے علما کا فتویٰ ہی کھینچنے کا ہے لیکن میں نے حالانکہ وہاں بھی میں نے حدیث دیکھا ہے رقو و سجود کے تقبیرات کو کھینچنے سے منع کیا ہے حدیث میں بھی ہے کھینچنے سے منع کیا اس کو شارٹ پڑھیں اور شارٹ پڑیں تاکہ جو ہے امام خصون امام اگر لمبا کھینچیں نا عوام امام سے پہلے رقو میں چلے جائیں گے سازے میں چلے جائیں گے زیادہ جو ہے رقو سجود میں جگنے کے لیے تقبیر پڑھ کر آؤ رقو میں جائیں تقبیر پڑھ کر آؤ سزے میں جائیں ہاں جی سرزے کے سرزے میں اللہ اکبر ختم ہو جائے رک میں اللہ اکبر ختم ہو جائیں یہ ترکبی غلط ہے آپ لوگ اس پر بھی خاص طور پر توجہ رکھیں میرے دھان گرام تاکہ نماز میں کوئی خرابی نہ ہو اس کے بعد جو ہے اب رکو کی جو سنتیں یہ واجبات تھے سنتیں جو ہے وہ سنن و سنتیں یہ ان رف آئی ہے کہ آپ اٹھائیں تقبیر پڑھتے ہوئے رکو سجو میں جاتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے اٹھائیں دونوں ہاتھوں کو محاذین تقبر ان دونوں تکبیروں کے ساتھ بھی کلا فیما جس طرح آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھائی تھی ماں تقبیر احرام طقبام کے پڑھتے وقت طبیل احترام پڑھتے وقت آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اپنے اچھا ہاتھوں کو کان کے لو کان اور کاندھے کے بیچ میں اتنا اثر اٹھانا ہے کان سے اوپر بھی نہیں لے جانا ہے کاندھے سے نیچے بھی نہیں کان اور کاندھے کے بیچ میں طبیل احرام پڑھتے ہوئے آپ نے جتنے ہاتھ اٹھائے تھے اور ایسے ہی ابھی رکو جانے کے لیے سہدے میں جانے کے لیے اتنا ہی اٹھانا ہے یہ جیسے یہ سیاست بھی یہ فرما سے کر رہا ہے یہ مجھے سر ہاتھوں کا اٹھانا ماں تکرام تک احرام پڑھتے ہوئے وہیں یوہر رجل آسابیا اور یہ کہ آپ روکوں میں جو ہے جب ہے تو اپنے انگلیوں کو کھول کے رکھیں اللہ رغبت دونوں گھٹنوں پر مٹھی کر کے نہ رکھیں گھٹنوں پر انگلیوں کو کھول کے رکھیں اور آپ کا گھٹنا آپ کے ہاتھوں میں آ جائے را کے ان رخو کی حالت میں یو فرض آئیے کہ کھول کے رکھیں عصابی اس کے جمعیں انگلیاں اللہ رغبتیں دونوں گھٹنوں پر را کین کی حالت میں رخو کی حالت میں اپنے گھٹنوں پر ہاتھوں کے انگلیوں کو کھول کے رکھیں یہ بھی سنت ہے وہاں یو جاف یہ مردوں کے حکم بتا رہے اور الگ رکھیں ہاں جی الگ کر کے رکھیں مرفقین دونوں کو نیوں کو انجمبین پچلیوں سے پسلیوں سے جدا کر کے کھول کے رکھیں پسلیوں سے چپک کے نہ رکھیں کوہنیوں کو یہ مردوں کے لیے ہاں جی ولی دنسائی اور عورتوں کے لیے زم مہمہ دونوں اچھا مرف کوہنیوں کو چپکا کے رہنا بھیما دونوں پسلیوں سے خواتین جو ہے چپک کے رہتے ہیں وہ تھوڑا سا ہو کے رہتے ہیں رکو میں لہٰذا وہ اپنے جو ہے کوہنیوں کو پسلیوں سے الگ کھول کے نہیں رکھتے ہیں رکو میں وہ تھوڑا سا کلوز ہو کے بیٹھ جاتے ہیں مردوں کے لیے الگ رہنے کا حکم ہے <coughs> اس کے بعد جو ہے آگے رکو سمیع اللہ کے جو تجبیات ہیں وہ پڑھیں گے اس میں گنجائش نہیں ہوگا ان کو تجمہ کرنے کے انشاءاللہ وہ ہم کل رکھ دیں گے اللہ آپ صاحب کو سلامۃ